وَخَيْرَ الْحَدِّ هَدُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ قِدْعَةٍ غَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في النَّارِ ہر قسم کی حمد و سناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جو ہم سب کا خالد مالک اور رازف ہے اور بے شمار رد و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جسے زوال کا دور کہا جاتا ہے امت مسلمہ اس وقت بڑے ہی کٹھن مرحلے سے گزر رہی ہے جگہ بجہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ان کے شہروں سے ان کے وطن سے نکالا جا رہا ہے مسلمانوں کو قطر و غارت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہیں یعنی مشریں انہیں گرایا جا رہا ہے مسلمانوں کے مقدس مقامات پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور مسلمان ہر لحاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ زوال کا شکار ہے زریل و رسوا ہے اور تقریباً اس بات پہ امت مسلمہ کا اتفاق نظر آتا ہے لیکن میرے بھائیوں یہ زوال یہ ذلت و رسوائی بلا وجہ نہیں بلکہ اس میں خود ہم قصور وار ہیں اللہ تبار کو تعداد ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورائے شورا میں کہ وہ ماں افابق مصیبت خبی ماں کسبت عیدم و یا کہ تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے کوئی بھی پریشانی آئے کسی بھی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے تو یہ مصیبت یہ ٹینشن یہ پریشانی تمہاری بدعماریوں کی وجہ سے ہے تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے وہ یاقویر اللہ تبارک و تعالی تمہاری بہت سی بدعماریوں کو نظر انداز کر دیتا ہے ان پہ تمہیں پکڑتا نہیں ہے چند گناہوں پہ اللہ پکڑ لیتا ہے تو ان کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں ٹینشنیں آتی ہیں جب مسلمان غزبۂ احد میں ستر کی تعداد میں شہید ہوئے تو باقی زندہ رہ جانے والے مسلمانوں میں سے کئی ایک حیرانگی کا اظہار کرنے لگے کہ یہ پریشانی کیوں آئی ہے ستر مسلمان کیسے شہید ہو گئے یہ مصیبت کہاں سے آئی اللہ تبار کو تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولم افابت تم مصیبت تم مطلح کل تم اللہ کل ہوا منگ فکم کہ اوہ کی لڑائی میں تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے تو تم کہنے لگے ہو کہ کہاں سے آئی کیسے آئی سبب کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہاری اپنی کمزوریوں کا نتیجہ ہے تمہاری کوتاحیوں کا نتیجہ ہے یعنی کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ان کی حدیث پہ عمل نہیں کیا اس وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصیبت اور یہ پریشانی آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں جو بہت کے میدان میں باق کھڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے میدان جنگ چھوڑ دیا تھا اور یہ یقیناً بہت بڑی پریشانی تھی بہت بڑی مصیبت تھی بہت بڑی ٹینشن تھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّو مِنكُم سبوزاف اللہ ان الله غفور <حَلِيمٌ> کہ وہ لوگ جو عہد کی لڑائی میں جبکہ مسلمان فوجیں اور کافر فوجیں آمنے سامنے آئیں لڑائی ہوئی اس موقع پہ جن مسلمانوں نے میدان جنگ چھوڑ دیا تھا انہوں نے کیوں چھوڑا فرمایا انہیں شیطان پھنسلانے میں اس لیے کامیاب ہوا کہ وہ اس سے پہلے کچھ گنا کر چکے تھے کچھ غلطیاں کر چکے تھے ان گناہوں کی وجہ سے ان غلطیوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی یہ پریشانی آئی ان تین آیات سے معلوم ہوا کہ ہم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے جو بھی پریشانی آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے ہماری کوتاوں کی وجہ سے آتی ہے آج کے درس میں ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آج اگر امت مسلمہ زوال کا شکار ہے زلط و رسوائی کی اتھا گہرائیوں میں اتھا وادیوں میں گر چکی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کون سی ہماری کتایاں ہیں کون سی ہماری غلطیاں ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اسباب جاننے کا مقصود یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں ان گناہوں سے دور رہ سکیں تاکہ امت ایک دفعہ پھر عروج حاصل کر سکے زوال سے نکل کے رفت و بلندی کے اعلیٰ مقام پہ فیض ہو سکے میرے بھائیوں اگر آپ قرآن و حدیث سے غور کریں گے تو قرآن و حدیث سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سے وہ اسباب ہیں کون سے وہ گناہ ہیں کون سے وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبار کو مطالعہ امت مسلمہ کو زریل و رخوا کرے گا میرے بھائیوں ان میں سے سب سے پہلا سبب ایمان کی کمزوری ہے پہلا سبب کیا ہے میرے بھائیوں آپ میرے ساتھ ہیں نا پہلا سبب کیا ہے ایمان کی کمزوری پہلا سبب ایمان کی کمزوری ہے اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وَلَا تَحِدُوا وَلَا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كنتم مؤمنین کہ کمزوری نہ دکھاؤ غم نہ کرو اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن گئے تو اللہ غلبہ تمہیں دے گا اللہ نسرت تمہیں دے گا اللہ قوت تمہیں دے گا اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ سرو سلنا ودین آمن فی الحاثی دنیا و یوم یقوم الشہاد کہ ہمارا وعدہ ہے اپنے رسولوں سے ہمارا وعدہ ہے مومنوں سے کہ ہم انہیں دنیا میں بھی ان کی تعید کریں گے ان کی نصت کریں گے ان کی مدد کریں گے اور روز آخرت بھی انہیں رسوا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان دو ایتوں میں ایمانواروں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے ہم تمہیں غلبہ دیں گے ہم تمہیں قوت دیں گے ہم تمہیں شان دیں گے ہم تمہیں مقام دیں گے لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود کہ ہم مومن ہیں پھر بھی ذیل و رسوا ہے سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم واقع ہی صحیح ایمانوں میں مومن ہیں کیا ہم ایمان کے اعلیٰ دبے پہ فائد ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان میں کمزوریاں ہیں ہمارے ایمان میں خرابیاں ہیں جی ہاں میرے ہم یہ دعوی تو کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے لیکن ہم ان پہ ایمان نہیں لاتے ایمان کے چھ بڑے ارکان ہیں اللہ پہ ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا اللہ کے نبیوں رسولوں پہ ایمان لانا آہت پہ ایمان لانا تقدیر پہ ایمان لانا اس ایمان میں بہت کمزوریاں ہیں اس ایمان میں بہت لچک پائی جاتی ہے میرے بھائیوں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اللہ کے ناموں پہ ایمان لانا چاہیے اللہ کی صفات پہ ایمان لانا چاہیے لیکن ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کے بہت سے نام لفظی طور پہ تو مانتے ہیں مانا کے لحاظ سے مفوم کے لحاظ سے نہیں مانتے اللہ کی صفات لفظی طور پہ مانتے ہیں مانا کے لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے حقیقت کے لحاظ سے نہیں مانتے ایک دو مثالیں دینا چاہوں گا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ میں عرش پہ مستفی ہوں اللہ کس پہ مستفی ہے میرے بھائیوں جی عرض پہ مستوی ہیں اللہ عرض پہ بلند ہیں اللہ ہر مخلوق سے اوپر ہیں عرض سے بھی اوپر ہیں یہ عقیدہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کیا ہے لیکن بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اس عقیدے پہ ایمان نہیں رکھتے قرآن پاک کی ایسے پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں پھر اس کی تعویل کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں اور یہ عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز میں ہے وحدت الوجود کا غلیز اور گندا عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں مجھے بتائیے کیا یہ لوگ اللہ پہ ایمان لائے ہیں نہیں یہ صحیح ایمانوں میں اللہ پہ ایمان نہیں لائے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شروع کی حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اللہ آواز دے کر کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخش مانگے میں اسے معاف کر دوں نبی علیہ اشراد اسلام ترغیب دے رہے ہیں کہ اس ٹائم اٹھو اور اللہ تعالیٰ تمہیں آواز دے رہا ہے اللہ سے مانگو اللہ سے سوال کرو توبہ استفار کرو لیکن بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں اللہ کی آواز کا انکار اللہ کے پکارنے کا انکار اللہ کے کلام کا انکار اللہ کے نزول کا انکار میرے بھائیوں مجھے بتائیں کیا یہ لوگ اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں یہ تو نبی علی تو اسلام کی حدیث سری طور پہ انکار کر رہے ہیں یہ مومن ہے تو کس بات کے مومن ہیں اور بہت سے ایمان کا دعوی کرنے والے تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں ہے یہ بات غلط ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے پہلے سے لکھا ہوا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تقدیر کا انکار کرنے والا مومن کیسے ہوگا میرے بھائیوں بہت سے مسلمان ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں عذاب قبر کا انکار کرنے والا آخر پہ ایمان لانے والا کیسے کہلائے گا بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں انہیں یہ فتوا دیا گیا ہے فتوا دینے والے فتوا دے رہے ہیں موسیقی حلال ہے اور یہ فتوا دیا جا رہا ہے کہ داڑھی کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا عربوں کے کلچر سے تعلق ہے کوئی داڑھی رکھ لے اس کی مرتی ہے شریعت کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ حکم دے رہے ہیں ارخ اللہ ارج اللہ اوف اللہ وفر اللہ داڑھی بڑھاؤ داڑی کو بڑھنے دو داڑی کو گلا ہونے دو داڑی کو لڑکاؤ اور یہ نبی علیہ السلاح اسلام کی ان احادیث کا انکار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا ایسے لوگ مومن ہیں کیا اللہ تبارک کو تعالی کی ان پہ نصرت نازل ہوگی مدد نازل ہوگی نہیں میرے بھائیو ان حالات میں یہ توقع رکھنا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا یہ ہماری خام خیالی ہے ہمیں صحیح مانوں میں ہر اس چیز پہ ایمان لانا ہوگا جو اللہ نے بیان کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے میرے دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں جو بھی اللہ نے بیان کیا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں جبکہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ عیسیٰ علی اسلام قیامت کے قریب آسمانوں سے زندہ نادل ہوں گے د آئے گا دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے خبردار کیا ہے ہمارے نبی نے بھی خبردار کیا ہے بلکہ ہمیں حکم دیا تھا کہ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے دجال کے فطرے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو اور آج ایسے نام لحاظ سکالر پائے جاتے ہیں مفکر پائے جاتے ہیں جو عشارے اسلام کے نزول کا انکار کرتے ہیں دجال کے فطرے کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کہ افسانہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیو یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں یہ ایمان کی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں پہ ایسے مومروں پہ ناراض ہے پھر اللہ کی مدد کیسے نازل ہو پھر ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں نہ کریں جب حالات ایسے ہوں وعدے طور پہ قرآن کی ایتوں کا انکار نبی علیہ السلام کے حدیث کا انکار اور میرے بھائیو دوسرا گروپ وہ ہے جو ایمان میں شرک کو ملائے ہوئے ہیں شرک کی امیزش کیے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے کہا تھا اللہ دین ولم بسو ایمان بن الام المن وہ محتدول کہ جو لوگ ایمان لائیں گے لیکن شرط یہ ہے ایمان میں شرک کی امیز نہیں کریں گے ان کو امن ملے گا ان کو ہدایت ملے گی ان کو اللہ تعالیٰ سدات مستقیم پہ گامزن کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ جنت کی راہ پہ لگائے گا لیکن میرے بھائیوں ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن ساتھ شرک ہو رہا ہے مسلمان ممالک میں مسلمان شہروں میں کتنے ہی شرک کے اڈے ہیں کتنے ہی ہیں کتنے ہی مزار ہیں جہاں غیر اللہ کے نام پہ جانور زبا ہوتے ہیں قبر والوں کو سجدے ہوتے ہیں رکوع ہوتے ہیں قبر والے کو نفا نقصان کا مارک سن کر پکارا جاتا ہے یہ اللہ ابار کو تعلق کو ناراض نہیں کیا جا رہا کیا یہ ایمان ہے اس کو ایمان نہیں کہتے یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان علی اسلام کی زبان پہ ان نشر کا شرک سب سے بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں جب ہم شرک کریں گے دعوی چاہے ہم ایمان کا کرتے رہیں تب ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے شرک کی موجودگی میں اللہ راضی نہیں ہوگا جب مسلمان یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے گا یا علی مدد کے نعرے قبر والوں کو مشکل پشا قرار دے گا حاجت روا قرار دے گا غوث قرار دے گا تو میرے بھائیو پھر ایمان کا دعوی کیوں کر؟ اللہ نے اس ایمان کی بات کی ہے جس ایمان میں سر کی ملاوٹ نہ ہو شرکی کی نہ ہو تو میرے بھائیو یہ ایمان کی کمزوری یہ ایمان میں خرابیاں یہ ایمان میں جو فساد پایا جاتا ہے یہ وہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے آج امت زوال کا شکار ہے میرے بھائیوں دوسرا بڑا سبب جس کی وجہ سے آج امت زوال کا شکار ہے آج ہم ذلیل و رسوا ہیں وہ اللہ کے کلام قرآن پاک سے اراض ہے قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا تھا انہاد القرآن یہ دلی لتی ہے کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ سیدھی راہ پہ لگاتا ہے سرات مستقیم پہ لگاتا ہے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے لیکن ہم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا اسے پسے کشت ڈال دیا اس سے منہ موڑ لیا جب یہ صورت حال ہوگی تو میرے بھائیوں پھر عزت نہیں ملتی پھر زوال کا ہم شکار ہوں گے پھر ہم و رسوا ہوں گے بلکہ روزے قیامت نبی علی اللہۃسلام یہ کہیں گے وقال اور رسول یا ربی ان نقو متحد حاد القرآن محجورہ نبی علیہ السلط اسلام رودے قیامت اپنی امت کی شکایت لگائیں گے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ میری اس امت نے اس عظیم قرآن سے منہ مو موڑ لیا تھا اس کو نظر انداز کر دیا تھا کچھ ڈال دیا تھا جی ہاں ہم قرآن کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے جبکہ اللہ نے کہا ہے اتلو ما او حیا کا منل ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس پہ غور و فکر نہیں کرتے جبکہ اللہ نے کہا ہے کتاب ان کا مبارکلی آیا تھی ولی تذکر ارول کہ یہ بابرک کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں لوگ اس کو سمنے کی کوشش کریں اس کا معنی و مفوم جاننے کی کوشش کریں ولی تذکر الاباب اور تاکہ مند اس کتاب پہ عمل کریں میرے بھائیوں ہم نے تلاوت کے لحاظ سے بھی قرآن کو نظر انداز کر دیا معنی و مفوم جاننے کے لحاظ سے بھی نظر انداز کر دیا عمل کرنے کے لحاظ سے بھی نظر انداز کر دیا قرآن پاک شفا کی کتاب ہے ون القرآن مَا هُوَ شفا رحمت المنی جب بھی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا کلام اس پہ پڑھے اسے دم کریں لیکن اس لحاظ سے بھی ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں کمروں پہ جاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں شفا لینے کے لیے جبکہ کتاب شفا ہمارے گھر میں موجود ہے میرے بھائیوں ہم نے قرآن پاک کو اس لحاظ سے بھی نظر انداز کر دیا کہ مسلمان ایمان کا دعوی کرنے والے جج جب فیصلہ کرتے ہیں انگریزی قوانین کے ذریعے کرتے ہیں فرانسیسی قوانین کے ذریعے کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بنے ہوئے قوانین کے ذریعے کرتے ہیں جبکہ کتاب مقدس اللہ کا کلام یہ وہ بہترین دستور ہے یہ بہترین قانون ہے جس کے ذریعے جج حضرات کو فیصلے کرنے چاہیے اس لحاظ سے بھی ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے میرے بھائیوں اسی قرآن کی وجہ سے صحابہرام کو تابعین کو تبا تابعین کو عزت ملی تھی اللہ نے شان دی تھی اللہ نے مقام دیا تھا اور جب اسی قرآن کو ہم نے نظر انداز کر دیا اللہ نے ہمیں ذل و رسوا کر کے رکھ دیا میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرنا چاہوں گا امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں امام ابن مادر روایت کرتے ہیں جناب عامر بن وافلہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو وادی عصفان جو مکہ کے قریب ہے وہاں پہ موجود ہیں مکہ کے گوندر نافرمۃ الحارث ان سے ملنے کے لیے وادی میں تشریف لاتے ہیں امیر المؤمنین جناب عمر فاروق سوال کرتے ہیں کہ نافے مکہ کی وادی میں اپنا نیب کسے مقرر کر کے آئے ہو اپنا جانشین کسے مقرر کر کے آئے ہو نافے برمت الحارث کہتے ہیں امیر المنی میں ابن افزا کو اپنا نیب مکر کر کے آیا ہوں اپنا جانشین شین مکر کر کے آیا ہوں امیر المین فرماتے ہیں یہ ابن افزا کون ہے کہا ہوا مولم موالینا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے امیر المومین تعجب سے کہنے لگے حیرانگی سے کہنے لگے کہ مکہ کے ہاشمیوں پہ مکہ کے قریشیوں پہ ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا نیب مکر کر کے آئے ہو اپنا جانشین شیر مکر کر کے آئے ہو کیا وجہ ہے کیا اس کی خوبی ہے کہا ان نوکار ان لکھتا کہ جس آزاد کردہ غلام کو مکہ میں اپنا نیب بکر کر کے آیا ہوں یہ قرآن کا حافظ ہے قرآن کا کاری ہے قرآن کا مفسر ہے قرآن کا عالم ہے اور عالم بالفرائد علم وراثت کا ماسٹر ہے وقادن اور یہ کتاب و سنت کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تب امیر علمین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے نبی نے سچ کہا تھا اللہ یرفا بحاد القطاب اقوام و یباؤ بح آخرین کہ اللہ رب العزت اس کتاب کی تلاوت کی وجہ سے اسے سمنے کی وجہ سے اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو عزت دے گا رفت دے گا شان دے گا مقام دے گا اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس قرآن کو نظر انداز کر دیں گے اس سے بصیرت حاصل نہیں کریں گے اس سے علم نہیں لیں گے اس سے رہنمائی نہیں لیں گے اس سے ہدایت نہیں لیں گے اللہ انہیں ذیل و رسوا کر کے رکھ دے گا میرے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو قرآن پاک سے اراد کرے گا اللہ اسے ذیل و رسوا کریں گے اور یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے مجھے بتائیے سعودیہ کے علاوہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ جج حضرات قرآن و حدیث کے ذریعے فیصلہ کرتے ہوں آپ کو انگریزی قانون نظر آئے گا عدالتوں میں فرانسیسی قانون نظر آئے گا عدالتوں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات عدالتوں میں نظر نہیں آئے گی اس لیے آج مسلمان ذہیل و رسوا ہیں میرے بھائیو امت مسلمان کے زوال کا تیسرا بڑا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاسیت آپ کی نافرمانی آپ کی اطاع سے عراض، آپ کے نقش قدم پہ نہ چلنا یہ تیسرا بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے امت مسلمان زوال کا شکار ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ میرے نبی کی اطاعت کرو میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو کل قل ان کل تم تو اللہ فتح اللہ نے کہا تھا ان تیو ہوتا میرے نبی کی تاز کرو گے میرے نبی کی بات مانو گے تو حدیث پا جاؤ گے سراتے مستقیم پہ لگ جاؤ گے لیکن میرے بھائیوں معذر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ کی احادیث کو آپ کے آڈرس کو آپ کے عوامر کو پسے پش ڈال دیا آپ کی نافرمانی کرنے لگے اس وجہ سے بھی ہم زوال کا شکار ہیں اور نبی علی اصلا تو اسلام نے شاخ فرمایا تھا مسن احمد کی حدیث ہے روایت کرنے والے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ہے کہ آپ نے کہا تھا وہ سغارو من خالف امری جو میری نافرمانی فرمانی کرے گا میری بات نہیں مانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زلیل کر کے رکھ دیں گے میرے بھائیوں یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ہم زلیل کیوں ہیں ہم زوال کا شکار کیوں ہیں دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم پیچھے کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو آپ کی احادیث کو نظر انداز کر رہے ہیں اور روزے قیامت بھی میرے بھائیو ایسی ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم نے توبانہ کی اگر ہم نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی سے توبہ نہ کی کیونکہ بخاری شیف کی حدیث ہے جناب ابو بحرا روایت کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تھا کل امتی ید الجنہ الا اللہ ابا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے صحابہ کلام نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن امن فقد ابا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی میرے احکام نہ مانے میری حادیث پر عمل نہ کیا اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نافرمانی اہد کے میدان میں ہوئی تو کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ اہد کی لڑائی میں مسلمان جیت رہے تھے فتح حاصل کر رہے تھے کافر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے کافروں کی عورتیں بھی بھاگ رہی تھیں مسلمان ان کی گردنیں اڑا رہے تھے اور اللہ تعالی نے اس کا منظر قرآن پاک میں اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے وَلَقَد صدقكم اللہ بھی کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم کافروں کو کاٹ رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا پھر کچھ مسلمانوں نے نبی علی صد اسلام کی حدیث کو آپ کے آرڈر کو نظر انداز کیا آپ کی نافرمانی کی تو وہ فتح ابتدائی طور پہ شکست میں تبدیل ہو گئی وہ پچاس مسلمان جن کی ڈیوٹی آپ نے لگائی تھی کہ تم نے چھوٹے پہاڑ پہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے پیچھے سے ہمارا خیال رکھنا ہے اس سائڈ سے ہمارا دفاع کرنا ہے اس سائڈ سے کافروں کو ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنے دینا جب ان پچاس مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں فتح حاصل کر رہے ہیں کافر باغ رہے ہیں مالے غنیمت جمع ہو رہا ہے تو ان 50 میں سے اس ٹیلے سے نیچے اتر ان کا کمانڈر ان کے کمانڈر جناب عبداللہ بن جبیر انہیں سمجھاتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جگہ نہیں چھوڑنی حالات جیسے بھی ہوں صورتحال حال جو بھی ہو یہیں پہ رہنا ہے لیکن یہ چالیس صحابہ کام ان سے غلطی ہوئی کہنے لگے اب ہم فتح حاصل کر چکے اب جنگ ختم ہو چکی اب اوپر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس نافر نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلا خالد بن ولیم جو اس وقت مسلمان نہیں تھے کافروں کے گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے وہ دوسری سائڈ سے اپنا دستہ لے کر آئے ان کے اوپر حملہ کیا دست کے دست صحابیوں کو شہید کیا اور پھر عام مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کر دیا اب مسلمان کافروں کے گھیرے میں ہیں پیچھے سے بھی کافر آگے سے بھی کافر ان حالات میں میرے بھائیو ستر مسلمان شہید ہوئے نبی علیہ السلام کے دان شہید ہوئے آپ کا چہرہ زخمی ہوا آپ کا سر زخمی ہوا میرے بھائیو یہ شکست کیوں ہوئی یہ نقصان کیوں ہوا اس لیے کہ نبی علیہ مثلاط اسلام کی ایک حدیث کو نظر انداز کیا گیا اور آج ہم آپ کی کتنی احادیث کو کی نافرمانی کرتے ہیں کتنی احادیث ہیں جنہیں ہم رجٹ کر دیتے ہیں جنہیں ہم نہیں مانتے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کی اکثر مسلمان روزانہ کی بنیاد پہ نافرمانی کرتے ہیں آپ علیہ اسلط اسلام نے فرمایا تھا داڑھی بڑھاؤ کیا کہا تھا داڑھی بڑھاؤ داڑی کو گنا ہونے دو داڑھی رڑکاؤ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے مسلمان ہیں جو نبی علی الساط اسلام کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں بتائیے پھر مسلمان رسوا کیوں نہ ہو پھر مسلمان زوال کا شکار کیوں نہ ہو اور مسلم شریف کی حدیث ہے نبی علی اسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک کو تعالی اس آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گے اس سے کلام نہیں کریں گے اس کو دردناک عذاب دیں گے جس کی چادر جس کی شلوار جس کی پینٹ جس کا کپڑا اس کے کہروں سے نیچے رہتا ہے میرے بھائیوں اسی یا نبے فیصد مسلمان ایسے ہیں جن کی شلواریں جن کی پینٹ جن کی چادریں ٹکروں سے نیچے ہیں بتائیے کیا وعدے طور پہ سب کے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا پھر ہم یہ حیران کے ہوتے ہیں کہ ہم زوال کا شکار ہیں ہم ضلع کیوں ہیں ہم سے ہر کوئی سوچے کہ میں نبی علیہ السلام کی کتنی اطاع کر رہا ہوں کتنی اتباع کر رہا ہوں میرے بھائیوں ہم نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے اسی لیے یہ زوال کا شکار ہے میرے بھائیو چوتھا وہ سبب جس کی وجہ سے امت زوال کا شکار ہے وہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات ہیں مسلمانوں کا افطراک و انتشار ہے میرے بھائیو قوت اتحاد میں ہے اللہ تعالی نے کہا تھا وا قسم وسکرون احمد اللہ علیہ ارکن تم آدا ف اللہ فب قلوب کم فاصبہ تم کہ سارے مل کر سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور افتراق و انتشار سے بچو یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے تم میں چہاد پیدا کر دیا اور تم اللہ کی نعمت سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے میرے بھائیو اتحاد اللہ کی نعمت ہے اتحاد اللہ کا احسان ہے اتحاد قوت ہے اتحاد سے کافر لوگ مرعوب ہوتے ہیں مسلمانوں کے اتحاد سے ڈرتے ہیں لیکن آج مسلمان اختلافات کا شکار ہیں افتراق و انتشار کا شکار ہیں یہ امت کے زوال کا چوتھا بڑا سبب ہے اور خصوصاً یہ افتراق و انتشار تب واضح ہو جاتا ہے جب اس افتراق و انتشار کا تعلق حکمرانوں اور پبرخ سے ہو آپ دیکھیں گے کئی مسلمان ممالک میں بہت سے لوگ مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں خروج کرتے ہیں پھر مسلمان حکمران اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر فوج میں اور عوام میں لڑائی ہوتی ہے پولیس میں اور عوام میں لڑائی ہوتی ہے میرے بھائیو کون کمزور ہوتا ہے مسلمان کمزور ہوتے ہیں کافر خوش ہوتے ہیں مسلمانوں کا روپ ختم ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی جو دھات بیٹھی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا سبب کیا ہے وہ بغاوتیں جو مسلمان حکمرانوں کے خلاف ہوتی ہیں وہ خروج جو مسلمان حکمرانوں کے خلاف ہوتا ہے جبکہ نبی علی ست السلام نے حکم دیا تھا منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے حکمران ہیں ذمہ داران ہیں مسئولین ہیں ان کی اطاعت کرو ان کی بات مانو میرے بھائیوں قرآن و حدیث میں آپ کو جگہ بگہ ایسی نصوص ملیں گی ایسی احادیث ملیں گی جن سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں ہاں جب وہ غلط آڈر دیں تو وہ غلط آڈر نہ مانیں لیکن ان کے جو باقی صحیح آرڈر ہیں وہ مانتے رہیں ان آرڈرز میں ان سے تعاون کریں ان کی مدد کریں کافروں کو یہ لگے کہ مسلمان ایک ہیں حکمران اور عوام ایک ہیں عوام اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہیں اس وجہ سے مسلمانوں کو شان ملتی ہے مقام ملتا ہے لیکن جب بغاوتیں ہوتی ہیں خروج ہوتا ہے تو کافر سمجھاتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں میرے بھائیوں حکمرانوں کی اطاعت کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں جناب ہدیفہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تھا میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے لا تد نبی ہدایہ ولا یس بسنتی کہ وہ میری تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے میری سنت کو نہیں اپنائیں گے میرے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے اور ان کے دل شیطانوں کا دل ہوں گے خود جسم ان کا انسانوں والا ہوگا لیکن دل ان کے شیطانی ہوں گے جناب حدیفہ نے کہا اللہ کا جب ایسے حکمران آئیں جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کی تعلیمات پہ نہیں چلیں گے آپ کے رقشے قدم پہ نہیں چلیں گے آپ کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے تب ہم کیا کریں تو آپ نے کیا فرمایا تھا تم خروج کرنا بغاوت کرنا ان سے لڑنا نہیں میرے بھائیو آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کس مؤ وہ کہ تمہارے اوپر یہ واجب ہے تم اپنے حکمران کی باتیں سنو اپنے حکمران کی باتیں مانو وہ ان دوری بظاہ رخ وہ چاہے آپ کی کچھ پہ کوڑے مارے جائیں چاہے آپ کے مال پہ قبضہ کر لیا جائے پھر بھی اپنے حکمران کی بات سنو اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کو سمنے کی کوشش کریں میں ان مسلمان ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا آپ جانتے ہیں کہ کتنی ایسی مثالیں ہیں کتنی ایسے مسلمان ممالک ہیں جہاں پہ جب حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہوئی وہ ملک کمزور ہو گیا اس کے دائیں بائیں کافر ملک جو ہیں وہ خوش ہوئے بلکہ انہوں نے ان بغاوتوں میں بغاوت کرنے والوں کی مدد کی تاکہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں تاکہ عوام اپنی فوج سے لڑتی رہے تاکہ عوام اپنی پولیس سے لڑتی رہے اس لیے میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عروج حاصل کریں ترقی حاصل کریں بلندی حاصل کریں ہمیں عزت ملے ہمیں شان ملے ہمیں مقام ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اپنے حکمرانوں کا ساتھ دیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن معصوم کوئی بھی نہیں آئے گا جو بھی حکمران آئے گا اس میں چھوٹی موٹی غلطی ہوگی چھوٹی موٹی غلطی میں اس کا ساتھ نہ دیں باقی جو اس کے درست کام ہیں ان کاموں میں اس کا ساتھ دیں اور اتحاد کا میرے بھائیو مظاہرہ کریں اسی سے مسلمانوں کو روج ملے گا اسی سے مسلمانوں کو شان ملے گی اسی سے مسلمانوں کو مقام ملے گا میرے بھائیوں مسلمانوں کے زوال کا پانچواں بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان حرام مال کو حاصل کرنے کے لیے ہیلے اختیار کرتے ہیں سود حرام ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لان فرمائی ہے اس آدمی پہ جو سود لیتا ہے اس آدمی پہ جو سود دیتا ہے اس آدمی پہ جو سودی معاملے میں گواہ بنتا ہے اور ان لوگوں پہ جو سودی معاملے کو تحریر کرتے ہیں اسے لکھتے ہیں رجسٹر میں لکھتے ہیں کاپی میں لکھتے ہیں کمپیوٹر میں لکھتے ہیں کہیں بھی لکھتے ہیں ان پہ بھی اللہ کی لانت ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سود کتنا بڑا جرم ہے سود اتنا بڑا جرم ہے اللہ طرح کہتے ہیں کہ فعلم فادن اللہ رسول کہ اگر تم سود لینے سے باہر نہیں آتے تو یاد رکھو یہ تمہاری طرف سے اللہ سے لانے جنگ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لانے جنگ ہے اس سے میرے بھائیو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سود کتنا بڑا جرم ہے لیکن بہت سے مسلمان ہیلے کے ذریعے سود لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ایک مثال بے ہے بےنا کیا ہے میرے بھائیو بے اینا کو سمجھ لیں کہ آپ کسی آدمی کو کوئی چیز بیچتے ہیں ادھار میں بیچتے ہیں اور جو قیمت طے ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ بعد میں دے گا ایک سال کے بعد دو سال کے بعد تین سال کے بعد پھر وہی چیز جو آپ نے ادھار میں بیچی تھی آپ نقد لے لیتے ہیں لیکن کم قیمت میں مثال کے طور پہ آپ کسی کو گاڑی بیچتے ہیں دس ہزار ریال کے عبد اور طے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سال کے بعد آپ کو دس ہزار ریال دے گا پھر یہی گاڑی آپ اس سے خرید لیتے ہیں نو ہزار کے عبد اور آپ یہ نو ہزار فوری طور پہ ادا کر دیتے ہیں میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے گا کیا یہاں پہ گاڑی بیچنا مقصود ہے لگتا ہے آپ نے غور نہیں کیا اس مثال پہ دس ہزار ریال قیمت آپ نے گاڑی بیچی اور طے یہ ہوا کہ ایک سال کے بعد وہ دس ہزار ریال دے گا پھر وہی وہ گاڑی آپ نے خرید لی کتنے میں نو ہزار میں اب گاڑی کو نکال دیں کیونکہ گاڑی واپس اسی آدمی کے پاس آ گئی اب کیا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے نو ہزار ریال دیا ہے اس کو بطور قرض اور واپس کتنے لیں گے دس ہزار ریال لیں گے ایک ہزار ریال آپ سود لیں گے یہ سود بھی ہے اور اس میں ہیلا ہے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس انداز سے جب ہم حرام مال حاصل کریں گے میرے بھائیو یہ امت کے زوال کا بہت بڑا سبب ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ وید کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو دع شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ادا تبا تم بل عین و اخت تم اذنا بل تم و صلی اللہ علیکم دل لتا ترجیح کم کہ جب تم اینا والی بے کرنے لگو گے یعنی ہیلے کے ذریعے دھوکے کے ذریعے سود لینے لگو گے اور جب تم بیلوں کی دومے پکڑ لو گے کھیتی باڑی پہ رادی ہو جاؤ گے اسی پہ اکتفا کرو گے آخر پہ توجہ نہیں دو گے اور جہاد کو ترک کر تر دو گے اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت مسلط کرے گا جس ضلعت کو اللہ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے تو میرے بھائیو بے اینا یہ امت کے زوال کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ بہت سے ایسے معاہدے ہیں جن میں سود ہوتا ہے لیکن ذرا ہی لا اختیار کر کے دھوکہ دینے کے ذریعے تو میرے بھائیو اس وجہ سے بھی اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے امام عبدالرضاق میرے بھائیو توجہ سے امام عبدالرزاق اپنی کتاب المصنم میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی ام المؤمنین میں نے اپنی ایک لونڈی بیچی ہے کیا بیچا ہے میرے بھائیوں لونڈی بیچی ہے کس کو زید بن ارکم رضی اللہ تعالی کو بیچی ہے آٹھ ہزار درم میں بیچی ہے اور طے یہ ہوا ہے کہ وہ آٹھ ہزار درم بعد میں دیں گے پھر وہی لونڈی میں نے جناب زید بن ارکم رضی اللہ تعالم سے خرید لی ہے چھ سو دھرم کے بدلے میں اور میں نے یہ پیسے فوری طور پہ ادا کر دیے ہیں تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے جناب ایسا فرمانے لگی تم دونوں نے بدترین قسم کا سودا کیا ہے جاؤ میری طرف سے زید رقم کو بتا دو کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جتنا بھی جہاد کیا تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہو چکا رائے گا ہو چکا ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اس بے کو چھوڑ دیں اس سے توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں تو ان کا جہاد بچ جائے گا ورنہ انہیں بتا دو کہ جتنا جہاد کیا ہے سارے کا سارا اس بے کی وجہ سے ضائع ہو چکا ہے میرے بھائیو آپ اندازہ کریں ہیلا کر کے سود لینا اور امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ایوب سختیانی سے یخادعون اللہ کما یوخاد آدمیا کہ یہ اللہ تعالی کو ایسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جسے کسی انسان کو دھوکہ دیا جاتا ہے امام ایوب سختیانی کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ سیدھا سیدھا سود لے لیتے یہ ہیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ گاڑی کو درمیان میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے یہ کپڑے کو درمیان میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے تو میرے بھائیو حرام مال کمانا ہیلا کر کے اور یہ سمنا کہ آپ شریعت کو دھوکہ دے لیں گے قرآن و حدیث کو دھوکہ دے لیں گے اپنے خالق کو دھوکہ دے لیں گے یہ میرے بھائیو بہت بڑا جرم ہے ایک حرام مال ایک سود اور ایک ہیلا دھوکہ دینے کی کوشش اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم بیعینا کرنے لگ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تم پہ ضلت مسلط کر دے گا اور اس ضلعت کو نہیں اٹھائے گا جب تک کہ دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے میرے بھائیو امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک اور سبب دنیا کی بہت زیادہ رغبت دنیا کا اہتمام دنیا کی فکر آخرت کو نظر انداز کر دینا دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے مقابلہ لگا لینا اگر اس کے گھر میں بیس کمرے ہیں میرے گھر میں پچیس ہونے چاہیے اس کے گھر میں تیس کمرے ہیں میرے گھر میں پینتیس ہونے چاہیے اس کے پاس پانچ گاڑیاں ہیں میرے پاس دس گاڑیاں ہونی چاہیے اس کے پاس اتنی کرنسی ہے کہ وہ دس ہزار ڈالر ہیں میرے پاس بیس ہزار ڈالر ہونے چاہیے دنیا میں دنیاوی امور میں مقابلہ جو ہے یہ امت کے سوال کا سبب ہے اور یہ اسی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایک اور حدیث بھی اسی معنی میں آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام ابود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا الامم ان شک الم کما تدا القرطاتا کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب کافر قومیں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی ایک دوسرے کو بلائیں گی اور بغیر کسی ٹینشن کے بغیر کسی خطرے کے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی مسلمانوں کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا بالکل ایسے ہی جیسا کہ ایک برتن میں کھانا کھانے والے ایک پیالے میں کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ کھانا کھائیں آؤ کھانا کھائیں یہ دعوت دیتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے کافر قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی مسلمانوں سے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا ایک صحابی نے کہا و من قلطن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وجہ سے کہ اس زمانے میں ہم قلیل تعداد میں ہوں گے ہم تھوڑے ہوں گے کافر زیادہ ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں بل انتم تم کثیر اس زمانے میں تم کسرت میں ہو گے ولا کن غصہ غصہ لیکن تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا تم سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہوگا تم سے کوئی مروب نہیں ہوگا تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کے پانی پہ جاگ ہوتا ہے میرے بھائیوں سیلاب کے پانی پہ جو جاگ ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے اس کا کوئی وزن ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اس کی کوئی اپنی راہ ہوتی ہے بالکل نہیں جدھر پانی لے جائے ادھر جاگ جائے گا جاگ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جاگ سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے جاگ سے کسی کو کوئی امید نہیں ہے فرمایا یہی صورتحال مسلمانوں کی ہوگی آپ نے فرمایا ولا ابوی کم المحابت اللہ تبارک کو بتا تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا روپ نکال دے گا تمہارا خوف نکال دے گا میرے بھائیوں کون نکالے گا کون نکالے گا اور روپ داخل کرنے والا کون ہے اللہ تم پتا یہ چلا کہ اگر ہم عروج چاہتے ہیں شان چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں رب کو راضی کرنا ہوگا کافروں کے سینوں میں ہمارا روپ ڈالنے والا اللہ ہے سنسی بلین کفر بیما بما و بلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روپ ڈال دیں گے یا اللہ تو کیوں روپ ڈالے گا ان کے دلوں میں ان کا جرم کیا ہے فرمایا اس لیے کہ وہ شر کرتے ہیں میرے بھائیوں کافروں کے دلوں میں اللہ مسلمانوں کا روپ اس لیے ڈالتا ہے کہ کافر مشرک ہے شرک کی صدا ملتی ہے اور جب یہیں شرک مسلمان کرے تو کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روپ کیسے رہے گا اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہارا خوف نکال دے گا تمہاری ہے نکال دے گا تمہارا روب نکال دے گا قلوب اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا تمہارے دلوں میں کیا ڈال دے گا لفظ بولیے میرے بھائی کیا ڈال دے گا وہن ڈال دے گا صحابی نے پوچھا پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے سن یہ وہن کیا چیز ہے فرمایا حب دنیا وکراہیت الموت دنیا سے محبت اور موت سے نفرت موت سے کراہت جب یہ وقت آئے گا کہ مسلمان دنیا سے محبت کریں گے دنیا کو آہت پہ ترجیح دیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے تب اللہ تبار کو تعلق مسلمانوں کے دلوں میں بہن ڈال دے گا اور کافروں کے دلوں سے ان کا روب نکال دے گا میرے بھائیوں اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے دنیا سے محبت دنیا کے معاملے میں مقابلہ بازی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا اور امام بخاری امام مسلم امام ابن ماجہ رویت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاسترمایا تھا فو اللہ مل فکر علیکم مجھے مسلمانوں تمہارے بارے میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے میں تمہاری غربت کے معاملے میں نہیں ڈرتا مجھے ڈر کیا ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہیں اتنی دنیا ملے گی اتنی دنیا ملے گی کہ جتنی تم سے پہلے لوگوں کو ملی تھی اور تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے اور پھر یہ دنیا تمہیں ایسے ہلاک کر دے گی جیسے اس دنیا نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا تو ہلاکت کا سبب کیا چیز بنے گی دنیا دنیا کی نعمتیں دنیا کی لذتیں دنیا کا مال دنیا کی ایسو عشرت اور آج مسلمان سمتے ہیں کہ چونکہ مال کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے ہم کافروں سے پیچھے ہیں اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہیں نہیں میرے بھائیو مال عزت کا معیار نہیں ہے دنیا عزت کی معیار نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ کافر آپ سے ڈرنے والے ہوں ان کے دلوں میں آپ کا روپ ہو انہیں جرت نہ ہو کہ آپ کی کسی مسجد کو گرائیں آپ کے کسی ملک پہ قبضہ کریں آپ کے کسی شہر پہ قبضہ کریں آپ کے مال پہ قابض ہوں آپ میں سے کسی کو قتل کریں یہ میرے بھائیوں عزت ہوتی ہے یہ شان ہوتی ہے یہ مقام ہے جس کی مسلمانوں کو تلاش ہے اور یہ تب ملے گا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے جب شرک ترک کریں گے جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے کم ہو جائے گی جب ہم آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیں گے میرے بھائیوں امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ترک جہاد ہے جہاد ترک کر دینا جہاد میرے بھائیوں قوت کا باعث ہوتا ہے جہاد کی وجہ سے شان ملتی ہے جہاد کی وجہ سے عزت ملتی ہے مقام ملتا ہے کافر ڈرتے ہیں اور مسلمان فتوحات حاصل کرتے ہیں جہاد کے ذریعے مسلمان توحید کا پیغام شریعت کا پیغام اسلام کا پیغام اللہ کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں اس لیے جب مسلمان جہاد ترک کر دیں گے تو پھر انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا زوال پذیر ہو جائیں گے لیکن میرے بھائیوں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ یہاں پہ بات جہاد کی ہو رہی ہے فساد کی نہیں ہو رہی کس کی بات ہو رہی ہے جہاد کی میرے بھائیوں جہاد کی شرائط کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے آج بہت سے نوجوان جن کے جذبات ہیں جو, جو جوانی کی وجہ سے ان کا خون جوش مار رہا ہے وہ جہاد کے نام پہ نکلتے ہیں لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جہاد نہیں ہوتا وہ فساد ہوتا ہے جہاد کی کئی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے نہیں لڑیں گے جن سے آپ کا معاہدہ ہے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے ان سے آپ نہیں لڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وہ اما تخا فن کنخیا کہ اگر کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے کسی قوم سے آپ لوگوں کی سلاح ہے اور آپ کو ایسی اطلاعات میں وہی ہیں کہ وہ معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ غداری کرنا چاہتے ہیں وہ قیام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے معاہدہ توڑنے کا وعدے طور پہ اعلان کر دیں اور اگر معاہدہ توڑے بغیر معدہ توڑنے کی انہیں اطلاع دیے بغیر آپ ان پہ حملہ کریں گے تو یہ خیانت ہے اور اللہ تعالی خیانت کو پسند نہیں کرتا میرے بھائیوں امام ابو دعود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کذاب کے دو سفیر آئے کس کے دو سفیر آئے مسلمہ کذاب جوٹا نبود کا دعوی کرنے والا اس سے بہترین انسان کون ہوگا لیکن سنیے اس کے دو سفیر آئے ہیں مسلمہ کذاب کا لیٹر لے کر آئے ہیں اس کا خط لے کر آئے ہیں انہوں نے یہ لیٹر یہ خط نبی علیہ اسقات اسلام کے سامنے پڑا آپ نے کہا تم دونوں کی کیا رائے ہے مسلمہ قذاب کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے کہا ہم مسلمہ کذاب کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں وہی رائے رکھتے ہیں جس کا مسلم جس کا مسلمان نے دعویٰ کیا ہے تو نبی علی اسلام نے اس موقع پہ کیا کہا تھا اما لا تقتل لضربت تو اما میری بات دھیان سے سن لو توجہ سے سن لو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر دنیا کا یہ دستور نہ ہوتا اگر دنیا کا یہ قانون نہ ہوتا کہ جو سفیر ہوتے ہیں انہیں قتل نہیں کیا جاتا اگر یہ دستور نہ ہوتا میں تمہیں قتل کر دیتا تمہاری گردنے اڑا دیتا لیکن چونکہ دنیا میں یہ دستور چل رہا ہے کہ سفیر کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسے نقصان پہنچانے کی جات نہیں ہے اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا میرے بھائیوں اندازہ کریں امام المبیا دنیا کے نمبر ون انسان کے سامنے دو آدمی بڑی جرس سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نبی ہے مسلمان کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں اتنا بڑا کفری لفظ ادا کر رہے ہیں لیکن آپ نے انہیں قتل نہیں کیا کیونکہ دنیا کا قانون ہے کہ سفیروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آج کئی مسلمان نوجوان جہاد کے نام پہ دوسرے ممالک کے سفیروں کو قتل کرتے ہیں سفارتی عملے کو اغوا کر لیتے ہیں بم دماکے کرتے ہیں سفارت خانوں میں جا کر میرے بھائیو کیا یہ جہاد ہے یقیناً یہ جہاد نہیں یہ فساد ہے اور یہ خیانت ہے میرے بھائیو جہاد کی شریعت میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جہاد مسلمان حکمران کی قیادت میں ہوگا اس کی نگرانی میں ہوگا اس کی اجازت سے ہوگا جناب ابور نوائز کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان ن عمل امام و جن نہ امام ڈھال ہے امام دشمن کے حملے سے بچاتا ہے امام کی قیادت میں جہاد کیا جاتا ہے کن سے کافروں سے خارجیوں سے باغیوں سے فسادیوں سے جو بھی جہاد ہوگا امام کی قیادت میں ہوگا امام کی نگرانی میں ہوگا امام کی اجازت سے ہوگا وہ اتخاب ہی اور اس امام کے ذریعے ہم دشمن کے شرط سے محفوظ رہ سکتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام یہ کام اچھے طریقے سے نہ کرے تو پھر نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا ان عامرا بھی تقوی و عادل اگر امام اگر حکمران اگر خلیفۂ وقت اگر بادشاہ وقت تقوا سے کام لے و انصاف سے کام لے تو اس پہ اسے ادر و ثواب ملے گا اور اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے فرمایا اس کا بوجھ اسی پہ ہوگا میرے بھائیوں اس لیے جب جہاد مسلمان حکمران کی قیادت میں نہیں ہوگا پھر مسائل پیدا ہوں گے پھر ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا جن کو مسلمان حکمران نے پناہ دے رکھی ہوگی ویزا دیا ہوا ہوگا میرے بھائیوں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر ادنا سی ادنا مسلمان عورت کسی کافر کو پناہ دے دے تو اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے امام بخاری امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا جناب ام اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو پناہ دے دی ایک کافر کو پناہ دے دی تو جناب علی کہنے لگے ام کے بھائی کہنے لگے میں اس کو قتل کروں گا امی یہ شکایت لے کر نبی سسلم کے پاس آئیں تو آپ نے کہا امے جس کو تو نے پناہ دے دی اس کو ہم نے پناہ دے دی میرے بھائی ایک عام خاتون نے کسی کافر کو پناہ دی ہے تو مسلمان حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو ہم پناہ دیتے ہیں اور آج اس کے برکس ہو رہا ہے مسلمان حکمران ویزا دیتا ہے مسلمان حکمران پناہ دیتا ہے مسلمان حکمران کسی کو امن دیتا ہے اور چند نوجوان جذباتی اٹھتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے کسی زمانے میں کافروں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان اپنے معاہدے کی پاسداری کرنے والے ہیں اور آج کافر یہ سنتے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں یہ ہمارے سفیروں کو قتل کرنے والے ہیں یہ جس کو ویزا دے دیں اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں کسی زمانے میں یہ صورتحال حال تھی کہ امام ابو دعود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ کا زمانہ ہے جناب امیر معاویہ اور وقت کی سپر پاور رومیوں کے درمیان معاہدہ چل رہا ہے امیر معاویہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ سلو کی مدت ختم ہونے والی ہے انہوں نے ایک لشکر تیار کیا اور اپنا لشکر لے کر رومیوں کے بارڈرز کی طرف بڑھنے لگے ان کی سردوں کی طرف بڑھنے لگے جناب امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی ہم فوری طور پہ کافروں پہ حملہ کر دیں گے اور انہیں تیاری کرنے کا موقع نہیں دیں گے فوج جا رہی ہے چلاب امیر معاویہ ساتھ ہیں اچانک ایک آدمی آیا عربی گھوڑے پہ سوار تھا اور وہ اونچی اونچی وا سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفا ان غدر وفا ان لاغدر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر ایک سے بڑا ہے وفاداری کرنی چاہیے معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے خیانت سے بچو غداری سے بچو دھوکے سے بچو جناب امیر معاویہ نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لایا جائے اس آدمی کو جناب امیر معاویہ کے پاس لایا گیا تو پتا چلا کہ وہ صحابی ہیں عمر بن ابسا ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لشکر لے کر رومیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں ابھی معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوئی جبکہ نبی علی استاد اسلام نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے درمیان اور کافر لوگوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو اس معاہدے کو توڑنے کی جات نہیں ہے کوئی ایسی حرکت کرنے کی جات نہیں ہے جو معاہدے کے خلاف ہو جب تک کہ معاہدے کی مدت گزر نہ جائے یا وعدے طور پہ اعلان کر دو وقت پہ اعلان کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو رہا ہے جناب امیر معاوضہ نے جبھی جب حدیث سنی اپنا لشکر واپس لے آئی میرے بھائیوں دیکھیں حالانکہ ابھی معاہدے کی مدت باقی تھی لیکن جو کچھ امیر معاوضہ کر رہے تھے اپنے ملک میں کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ جب معاہدہ ختم ہوگا تب حملہ کریں گے لیکن حملہ کرنے کی تیاری ان دنوں ہو رہی تھی جن دنوں میں فلو تھی جن دنوں امن تھا تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ کوئی حدیث بتائی گئی انہوں نے نبی علی اسلام کی حدیث کے پیش نظر اپنے لشکر کو واپس بھیج دیا میرے بھائیو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جہاد میں بھی اسلام کس قدر ہمیں حکم دیتا ہے کہ اخلاقیات کی پاسداری کریں معاہدوں کی پاسداری کریں سلو کی پاسداری کریں خیانت کا مظاہرہ نہ کریں دھوکا ایسا دھوکہ نہ دیں جس سے پتہ چلے کہ مسلمان اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے میرے بھائیوں جہاد کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا جن کا لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے عورتوں کو قتل کرنے کی جانچ نہیں ہے بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نبی علیہ اصلاۃ والسلام ایک لڑائی کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے تو آپ اس پہ ناراض ہوئے صحابہ اکرام کو ڈانٹا اور آپ نے اس موقع پہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنے سے روکا امام نبوی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عورتوں کو بچوں کو جہاد میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ لڑائی میں شریک ہوں اگر وہ لڑائی میں شریک ہوتے ہیں پھر قتل کرنے کی اجازت ہے ورنہ عورتوں کو بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ چند اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کی وجہ سے ہم سوال کا شکار ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ عزلت و رسوائی مسلط کر دی ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ عروج حاصل کریں دوبارہ عزت حاصل کریں دوبارہ شان و شوکت حاصل کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب کا اضالہ کریں ان اسباب سے دور رہیں ان عوامل سے دور رہیں اور ایسے کام کریں جن کی وجہ سے اللہ سب ہمیں دوبارہ عزت دے اور اس علت کو اللہ تعالی اٹھا لے میرے باجو اس کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا ایمان ایسا جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو اس کے لیے نیک امال بجا لانے ہوں گے اس کے لیے ایک اللہ کی عبادت کرنا ہوگی غیر اللہ کی عبادت سے بچنا ہوگا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عد اللہ کہ اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو تم میں سے ایمان لائیں اللہ کا وعدہ کن سے ہے جو تم میں سے ایمان لائیں اللہ مومنوں سے کہہ رہے تو تم میں سے ایمان لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کا دعوی کرنے والوں میں سے حقیقی طور پہ مومن بن جائے صحیح مانوں میں مومن بن جائے اللہ کا اس سے وعدہ ہے وہ عامر جو نیک مال بجال لائیں نمازوں کا اہتمام کریں حج کا اہتمام کریں رودوں کا اہتمام کریں حرام کاموں سے بچیں ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت دے گا جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اللہ تعالیٰ ان کے دین کو اقتدار دے گا ان کے دین کو غلبہ دے گا ان کا دین نافذ ہو جائے گا اور اللہ تعالی ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا لیکن یا ودو لا شریف نبی سیاح یہ اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں لگائیں گے یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائیں گے غیر اللہ کے نام پہ بکرے زبان نہیں کریں گے غیر اللہ کے نام پہ قسمیں نہیں اٹھائیں گے میرے بھائیو تمام شرکیہ امور سے دور رہیں گے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں خلافت دوں گا ان کے دین کو اقتدار دوں گا ان کے خوف کو عمل میں بدل دوں گا تو میرے بھائیو یہ تین اعمال اپنا لیں تو اللہ رب العزت ہمیں عروج دے گا اللہ ہمیں عزت دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہوگی کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہ انتہو میرے رسول کی اطاعت کرو گے ان کی بات مانو گے پھر تمہیں کامیابی ملے گی پھر تمہیں ہدایت ملے گی پھر تمہیں میں سات مستقیم پہ گامزن کروں گا اور میرے باجو علم حاصل کرنا ہوگا کیا حاصل کرنا ہوگا دین کا علم میں سائنس کا علم نہیں کہہ رہا میں میڈیکل کا علم نہیں کہہ رہا اور ہم میڈیکل کے علم کے خلاف نہیں ہیں سائنس کے علم کے خلاف نہیں ہیں لیکن وہ علم جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملے گی وہ دین کا علم ہے شریعت کا علم ہے جس سے آپ کو پتا چلے اللہ کے کی حقوق کیا ہے اللہ کے کی نام کیا ہیں اللہ کی صفات کیا ہے اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے نبی علی ستو اسلام کی اطاعت کن امور میں کرنی ہے اور کون سے امور سے دور رہنا ہے جس کی وجہ سے پتا چلے والدین کے کی حقوق کیا ہیں بیگم کے کی حقوق کیا ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے پڑوسیوں کے کی حقوق کیا ہے رشتے داروں کے کی حقوق کیا ہے اس علم کی بات کر رہا ہوں نبی علی اسلام نے فرمایا تھا میں جو ہو دین جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ اسے دین میں بصیرت دیتے ہیں دین کی سمجھ بوج عنایت کر دیتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ دین کا علم دیتے ہیں تو میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے ہمیں شان ملے ہمیں مقام ملے امت مسلمہ کو روج حاصل ہو تو اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں جو غلام سے ہو چکے ہیں ان کی اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ہوگا اللہ سے معافیاں مانگنی ہوگی اللہ کے سامنے کے گرانا ہوگا اللہ طرح کہتے ہیں مومنو اگر فلاح چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو اگر نجات چاہتے ہو تو اللہ سے سارے کے سارے توبہ کر لو تو میرے بھائی اپنے گناہوں سے توبہ کریں استغفار کریں پھر اللہ رادی ہوگا پھر اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گی پھر خوشحالی ملے گی پھر عزت ملے گی نور علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا استحفلو ربکم ان کا غفارا وفارا السماء استما مدرارا جناتیوں انہارا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اللہ سے بخش مانگ لو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے جب تم اللہ سے استفار کرو گے اللہ سے توبہ کرو گے اللہ سے بخش مانگو گے اللہ تبار کو تعالیٰ تم پہ موسلا دار بار نازل فرمائے گا اللہ کی طرف سے رزق نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا اللہ تمہیں بیٹے دے گا اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا میرے بھائی یہ خوشحالی یہ عزت کا رز کیسے ملے گا جب اللہ سے رجوع کیا جائے اور نبی علی السلام نے جناب صوبان والی حدیث کو یہی کہا تھا کہ اذا تبا یا تم بل کہ جب تم بے اینا کرنے لگو گے اور جب تم بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے جب تم کھیتی باڑی پہ اکتفا کرو گے جہاد ترک کر دو گے اللہ تم پہ ضلت مسلط کر دے گا سوال یہ ہے کہ یہ ضلعت کب اٹھے گی اس ذلت کو اللہ تعالی کب دور کرے گا فرمایا حتا ترجعوا الى دينكم جب اپنے دین کے طرف رجوع کرو گے اللہ کے دین کے طرف رجوع کرو گے تب اللہ رب العزت تمہیں عزت دے گا تمہیں شان دے گا ذلت کو اٹھا لے گا اور اللہ تعالی قران حکیم میں فرماتے ہیں ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكتسبون کہ اگر شہروں میں رہنے والے لوگ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ایمان لے آتے صحیح ایمانوں میں ایمان لے آتے متقی بن جاتے پرہیزدار بن جاتے اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے تو ہم ان پہ آسمانوں زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے جٹلایا ایمان لانے کی بجائے ہمارے کلام کو جٹرایا ہمارے نبیوں کو جٹرایا ہمارے دین کو جٹرایا تو پھر کیا ہوا پھر ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا میرے بھائیو اس ایسے بھی پتا چلا کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں شان چاہتے ہیں عروج چاہتے ہیں مقام چاہتے ہیں تو پھر ایمان لانا ہوگا ہر اس چیز پہ جو اللہ نے بیان کی ہے ہر اس چیز پہ جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے متقی بننا ہوگا حرام چیزوں سے دور رہنا ہوگا سو سے دور رہنا ہوگا قطر و غارت سے دور رہنا ہوگا چوری سے دور رہنا ہوگا بدکاری سے دور رہنا ہوگا مسوم عورتوں پہ تومتے لگانے سے دور رہنا ہوگا جادو سے دور رہنا ہوگا غیر کا دعویٰ کرنے والوں سے دور رہنا ہوگا جب میرے ہم متقی بن جائیں گے پرہیزگار بن جائیں گے شریعت کو اپنانے والے بن جائیں گے تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا پھر اللہ عزت دے گا اللہ مقام دے گا اللہ دلت کو جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے اٹھا لے گا میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ اسباب اپنانے کی توفیق نائب فرمائے جن اسباب کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو عزت دیا کرتا ہے شان دیا کرتا ہے مقام دیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے ان غلطیوں سے ان کووں سے دور رکھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہمیں سراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نیت فرما یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما جن کی وجہ سے تم ناد ہو جایا کرتا ہے یا اللہ ہمارے جن بھائیوں نے جن مصعلین نے اس اجماع کا انعقاد کیا ہے یا اللہ ان کی محنت قبول فرما یا اللہ سعودی حکمرانوں کی حفاظت فرما یا اللہ انہیں وہ امال کرنے کی توفیق نئے فرما جن میں تیری رضا ہو یا اللہ وہ ایسے توحید کے پروگرام منعقد کرتے ہیں یا اللہ تو ان پہ رادی ہو جا مزید ایسے نیک امار کرنے کی توفیق نا فرما یا اللہ جتنے مسلمان حکمران ہیں انہیں شریعت پہ چلنے کی توفیق نایت فرما انہیں اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق نیت فرما یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا نیت فرما یا اللہ ہمیں توحید سے و عدم رکھ یا اللہ ہمیں شریعت سے و الدہم رکھ یا اللہ ہماری اولاد کو بھی توحید پہ لگا دے شریعت پہ لگا دے یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد نحت فرما میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے ذمہ داران کا خصوصی طور پہ شیخ مختار صاحب کا شیخ کمیم صاحب کا اور ان کے مکتب کے مدیر صاحب کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے آپ سے گفتگو کی اور ہمیں قرآن و حدیث کا پیغام آپ تک پہنچانے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ یہ سب قبول فرمائے و دعوانا الحمد اللہ رب اللہ